الحمد لله نحبذه ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ينفسنا من فيات فيا عمالنا من يهد الله فلا مضح الله ومن يؤمنه فلا هاجله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحبان الرحيم پڑی جاتی تھی کوئی حافظ یاد ہو تو پڑ لے اس کو اللہ مارو من کرافی پہلے اور آباد میں کوئی نمپ محلے آ جائیں محرم کے مہینے میں اسی ذمن میں بات کیا کرتے ہیں خدی کے ساتھ پڑا کرتے ہیں کہ مرہ من کو من کرم پھل ہی صفحی سے بلستان ہی پھیل لنگ اس صفی سے دکل بھی غالب کا وقلی مان یا تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے اور اتنی اس کی طاقت حضاق نہ ہو تو زبان سے اس کو روکے اور اتنی بھی طاقت نہ ہو تو چاہیے کہ دل سے اس پر انکار کرے دل سے اس کو روکے دل کی قوت کو لگائے اس اسے اورزار کا برس یہ کمزور ترین ایمان ہے یعنی دل میں اس کو برا سمجھنا یہ ایمان کا کمزور ترین سب سے کمزور درجہ ہے اور دوسرا تیسری نفرمایا گیا کہ اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی مانگ نہیں ہے بھی برائی کو برانا سمجھ رہا تو رائی کے دانے کے برابر بھی مان نہیں حتر خلط رائی کے دانے جو میں نے پڑھی اس میں یہ ہے کہ امر کرنے والا امر کرنے والے نیکی کا روکنے والے برائی کے اور حفاظت کرنے والے اللہ تبارک تعلی کی قائم کی ہوئی حدوں کے یہ امت مسلمان جو ہے یہ آخری امت ہے اور نبور کا دروازہ بند کر دیا گیا پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ خود عمل کرنا سب کے لئے لازم تھا اور فرض کے درجے میں ہوتا تھا اور دوسروں کو جو ہے دین کی دعوت دینا ایک ہے دین اشاعت دین کا کام کرنا ایک امر بالمار کا کام کرنا یہ دو اللہ تعالیٰ چھوٹے دین کا کام کرنا امر بدمارو کو نہیں امر بد معروف تو اس میں پیار کرنا نیکی کرنے پر اور روکنا برائی کو اور ایک پھیلانا جی تو برائی کو روکنا اور نیکی کا عمر کرنا یہ ایک درجے میں پہلی امرتوں میں تھا اس لیے راج اخارے داؤدہ وہی سبج مریم جو آئے تھائی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک سال ہیں داودام کی زبان جولام کی زبان تھے ان لوگوں پر جو ہے تو کی ہے کہ جو برائی کو دیکھے یا پوری کسی کو یاد ہو سکتا ہے جیسا حد سے گزرنے والے لوگ تھے مارچیز کرنے والے بھی تھے اور رات سے گزرنے والے لوگ بھی تھے کہ پوری تفسیر آپ مجھے میں نہیں آ رہی ہے پوری یاد نہیں آ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ ایک حد ایک ہاتھ میں وہ حضرت مولانا صاحب رحمتہ اللہ ایک تشریح ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ جو ہے ان لوگوں پر کچھ اسپجے ہوا کہ وہ لوگوں کو منقرا سے نہیں روکتے تھے تو وہ گویا اشاد دین الدین کا پھیلانا ان کے قوموں میں گیا تو وہ مصطحب کے درجے میں تھا باقی یہ بھائی کو روکنا یہ ان میں بھی مصطحب کے درجے میں نہیں رہا یہ ان میں بھی فرضی کے درجے میں رہا ہوا ہے پہلی عمر تو ہاں جب خوب جسم نبی نہیں آنا تو اشاد دین کا کام یہ ہے اب وہ حکومت مسلمہ کے ذمہ لگ گیا ارشاد دین کا کام بھی کریں گے امر بالمعروف بھی کریں گے نئی منقد بھی کریں گے اور جو ہے تو لوگوں میں دین کا کام کر کے مسلمانوں میں کر کے تقوا کا معیار قائم کریں گے اور غیر مسلم کام کر کے ان کو اسلام پر لائیں گے اور پوری اصلاح تو دین کے پورے شعبوں کو پوری تکمیل کے ساتھ زندہ کرنے کو کہتے ہیں تاکہ ایک مستحب دین کے آداب دین کے مستحبات سے لے کر اور جو ہے سم البل معروف نہیں کے شعبے اور کسال کے شعبے اور قیام حکومت ساری کی ساری باتیں درست اسلامی حکومت کا کیا قتال اور قتال کا جاری ہونا کسال عظیم کے سارے شعبوں کا زندہ ہونا یہ ساری کی ساری باتیں وجود میں آئیں خیر سال سے سا بارہ سالہ دیں اب آگے انسان جو ہے تو اس کی جتنا بس ہے راضی اللہ اپنے اللہ صاحب جتنا انسان کے بس میں ہوتا ہے اتنا ہی کر سکتا ہے پیسے کا محاورہ ہے بس پہ ریکارڈ ملتا بس میرے کو جتنا اچھا بچ بار ثانی محمد اللہ نے لکھا ہے کہ میں نہیں کہ خود ہی فیصلہ کر لے کے میرے بس سے ہی باہر ہے پنجاب میں کاٹے کٹے آدمی کو پٹھان کہہ رہا تھا کہ روزہ نہیں رکھتے تو کہتے احتجاج کہا ہے روزہ رکھ دے گی کوئی مرضی روزہ رکھے تو خود ہی فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا کہ ہر وقت آدمی ہر ڈالے تھے کہ میرے بس پہ نہیں ہے جی میرے بس سے ہی باہر ہے جی اور میں کر نہیں سکتا ہوں تو خود فرد ہی کرنا ہوتا جب کوئی آدمی کام کو کرنا چاہے اور کوئی سمجھدار کا کیا بات کہیں کہ آپ اس کو جب کرنا چاہیں گے آپ کر نہیں سکیں گے اور مشکلات پہ پیچھے چاہیں گے کہ آپ ایسا نقصان ہوگا اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے اس کو وجود بھی جا سکیں گے تو بات ہے خود مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا خوب کو ہی دیا حکم راقی مطلب آپ پیچھے رکھیں اور نماز قائم تو اس نے زبانی دعوت دی گئی ہے مشکلات جو آئی ہیں اس کو سہیا گیا ہے مار پٹائی ہوئی ہے ہاتھ کھانے کی ضرورت نہیں ہوئی ہے ابھی تو کئی دیکھوں باقی مسئلہات کو نیچے رکھیں نماز قائم ابھی جو دعوت اللہ کا مثبت پہل ہوئے ہے اس کو لے لے کر چلیں اور اس پر جو مشکلات آ رہی کرنے سے ہیں اس کو برداشت کریں سہیں اور ابھی جو ہے کوئی اقدام نہیں کرنا ہے یہ جو مکہ مکہ مکی آیتوں میں چاہے تھے کہ وہ جہاد اس میں جہید کبیر کا حکم ہوا, ہوا ہے اور آیت مکی ہے اور آیت جب نازل ہوتی تھی نازل ہونے کے بعد اسی وقت سابق نام اس پر عمل کرتے تھے ان کی تفصیلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اور تشریح رائے اس پر عمل کرتے تھے اور عمل میں تھوڑی دیر کی بھی تاخیر نہیں کرتے تھے لیکن شاہد نازر ہونے کے بعد پھر سال تک جو ہے تو جاہد ہم کبیرہ حکم آیا ہوا ہے اور مرنا مارنا لڑنا،, لڑنا لڑنا نہیں کیا گیا ہے اور یہ مچی آئے تھے ماں پر ماتے ہیں کہ ہے وہ دعوت اللہ ہے لوگوں کو قرآن مجید کے مضمون بیان کر بیان کر کے ان کو دعوت دینا ان کو سمجھانا ان کو اس کی طرف لانا یہ ایک وہ یاد کبیر کہا گیا ہے اور پوری بکی زندگی میں لڑنے کا لڑنے سے روکا گیا تھا کیونکہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ اگر لڑیں تو لڑنے سے نتائج حاصل نہیں کر سکتے تھے جو تھوڑے سے آدمی تھے وہ ختم ہو رہے تھے اس کے نتیجے سے دا وزل اللہ کا عمل ہی نا پید ہو رہا تو یہ وقت ایسے کمزوری کے حالات آتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں اور مسلح جدوجہات کے ساتھ نتائج حاصل کرنا چاہ رہے ہوں اور وہ مسلج رجحا کے وہ حاصل نہ کر سکیں اور الٹا اس میں ایسے حالات آ جائیں کہ آپ کے اور آپ کے لوگوں کا خاتمہ ہی ہو جائے اور جو تھوڑی بہت چیز وجود میں تھی وہی نہ رہے تو اس وقت سے فرض باجب جو ہے نہیں رہتا مسلج رجحت فرض واجب نہیں رہتی جی اللہ والے وہ جو ہے وہ مارفت والے لوگ ہیں وہ دل سے کرنے کے لیے اس وقت ہوتے ہیں جس وقت کے بے ہو جائیں دل سے برا سمجھنے تب تک تباہ کر کفایت کرتے ہیں جب بے ہو جائیں انہیں زبان سے روکنا ہاتھ سے روکنا خیال ایک آدمی کی اپنی اپنی مانیستہ ہوتی ہے ہم دیال ہے مسلا کی ایمانی ستا یہ ہوتی ہے کہ وہ جان لڑا کر چیز کو نافذ کرتے سر یقین کی شان ہوتی ہے کہ وہ جان لڑا کر جان قربان کر کے اس اور جو فلسفہ اور پیغام محرم کا ہے وہ بھی اسی بات کا ہے کہ حضرت عمان حسین رضی اللہ اپنے ایمان کے اس مقام پر تھے اور معاشرے میں اس سطح پر تھے کہ کوئی کرے نہ کرے ان کے ان کے ذنعت کرنا تو لازم نہیں جاتا برائی کو روکنے کے لیے ساری خطرہ سارے خطرات ساری مشکلات سارے نماس ناموافق حالات ساری ناگواروں کو سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے انہوں اپنے آپ اور اپنے خاندان کو اصول پر قربان کر دی اور یہ خلاف جو ہے یہ اس رنگ کا بھی نہیں ہے جیسا کہ ان کشید بیان کرتے اس کو چاہیے طرف جائے کوئی چپتا پر اور پاس طرف کا خلافی رفتار لوگ سے اور ایس طرف جائے تو نئے سالے اور اہل بیت سے اس میں اس کا کبھی اختلاف نہیں ہے کیا اختلاف ہے جو قیامت قیام حکومت کے بارے میں ہے کہ اس میں حضرت امیر رضی امین معاویہ کا سوابی خیال یہ ہے کہ انتقال اقتدار کے وقت ایسا کچھ تو ہوتا ہے کچھ کچھ تو خون کے نتیجے میں ایسے ایسے مشکل اور نامافک حالات آتے ہیں تو اس کا دنیا اسلام کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے لہذا اگر ایسا کیا جائے کہ ایک آدمی سے میں اپنی زندگی میں ہی ایک آدمی کے بارے میں اعلان کر دوں اور اس میں باقاعدہ کابر صابق کرام کا مشورہ شامل تھا اور اس بنیاد پر شامل تھا کہ آپ اس کو خلیفہ نامزد کر لیں اور اس کی بیل کا ربل لے لیں باقی اسلامی نظام جو ہے وہ ایک شرائی نظام اس کو اپنی شرا کے ماتحت کام کرنا پڑے گا لہذا کر آدمی اس تقبہ کے معیار بندی ہے جس پر ہونا چاہیے تھا تو شورا کے مشوروں کی, کی روشنی میں جب چلے گا تو یہ حکومت کے چلانے میں گڑبڑ اور خطا نہیں کر سکے گا کیونکہ سارے کو لفا اپنی مزدور شورا کے سامنے اپنی باتوں کو پیش کرتے ہوئے اور مزدور شورا میں فیصلہ کرتے ہوئے چلتے رہے ہیں. اسمان ادھا عدالت نے کہا کہ چھ مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہوا ہے اور اس پاس جو ہے تو کا حکم لگا کر سنسار کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے پیغام بھیجا کہ انہیں کہ رک جائیں میری رائے کے بغیر سرکار نہ کریں گویا نکا کے یہ بچہ ہلا ہے چھ مہینے کے بعد یہ پیدا ہوا اوکے کرنے جائے گیا بیان ہوا ہوا ہے کم سے کم ہماری کی عمر مر جائے چھ مہینے وہ کیسے گایت میں کہ ایک آیت نہ آئے ہوا ایک... ہے